اور مخلوقات کی تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اپنے اپنے حسب حال اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں کوئی اپنی زبان سے تصبیح پڑھتا ہے جیسے فرشتے اور جن و انس اور کسی کی حیت و حالت سے آشکارہ ہوتا ہے کہ اس کا خالق تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے جیسے آسمان و زمین درخت نباتات اور پہاڑ وغیرہ زجاج کہتے ہیں کہ نباتات و جمادات بھی زبان قال سے ہی تصبیح پڑھتے ہیں لیکن ہم اسے سمجھ نہیں پاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے صورت الاصرہ آیت چوالیس میں فرمایا ہے وہ ام ان شعی ان بہم دہی ولا کل تصبیم کہ ہر چیز اپنے خالق کی تصبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تصبیح کو سمجھ نہیں پاتے ہو اور سورت الانبیاء آیت اناسی میں فرمایا ہے وہ سخر ناما دلجاسب بہنا کہ ہم نے داود کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تصبیح پڑھا کرتے تھے زجاج کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ اپنی زبان قال سے تصبیح نہ پڑھتے بلکہ مقصود یہ ہوتا کہ ان کی خلقت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا خالق تمام عیوب و نقائد سے پاک ہے تو اس کے ذکر کرنے میں داؤد علیہ السلام کے لیے کوئی خصوصیت نہ ہوتی اس لیے معلوم ہوا کہ وہ پہاڑ اپنی زبان قال سے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تصبیح پڑھتے تھے جسے وہ سمجھتے تھے آیت میں اللہ کی دو صفات العزیز الحکیم بیان کی گئی ہیں